اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنی اسمانوں ہے اور زمے میں ہیں خوشی سے خا مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شامل سج دو